پیش خدمت ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا ان میں جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحمہ اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان حفظہ اللہ نے سوال نمبر ایک محترم شیخ صاحب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کا عین اسلامی ہے ہاں کچھ قوانین غیر اسلامی ہیں تو ان کی وجہ سے پاکستان کو غیر اسلامی قرار نہیں دیا جا سکتا اور جو کوئی اس ریاست پر کفر کے فتوی لگاتا ہے اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے اور طاقت کے زور پر اپنا نظریۂ مسلط کرنا چاہتا ہے تو ایسا کرنا حرام ناجائز ہے شیخ الاسلام ابن طیمہ رحمۃ اللہ نے مناج السنہ سننا میں اس چیز کو واضح کیا ہے کہ جتنی بھی مسلح تحریک شروع سے لے کر آج تک کڑی ہوئی ہے اسلامی ریاستوں کے خلاف تو وہ اسلام کے نفاذ کے لیے ناکام ہوئی ہے اور ان تحریکوں کے نتیجے میں مسلمانوں کو کوئی خیر حاصل نہیں ہوئی بلکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا ان کی جان و مال غیر محفوظ ہوئے اور پہلے سے زیادہ مشکلات کا شکار ہوئے اس لیے ارباز سمیت تمام فقاہ اسلام کا اس بات پر اجماع ہوا کہ ایک مسلمان حکومت جس میں سینکڑوں خامیہ ہو سکتی ہے اور اسلامی آئین پر عمل کرنے میں بھی کوتاحیہ ہو سکتی ہے اس کے خلاف کاروائیاں کرنا حرام ہونا جائز ہے اگر کسی صورت میں خروج کی اجازت ہے بھی تو اس کی شرائط اتنی سخت ہے کہ اس پر عمل کرنے کا موجودہ دور میں دور دور تک امکان نہیں اس بارے میں محترم شاہ صاحب آپ کیا کہنا پسند کریں گے آپ نے جو سوال پاکستانی جہاد کے متعلق کیا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کے اسلامی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کا آئین اسلامی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس حقیقت کا بھی اعتراف کیا کہ بعض قوانین اس میں غیر اسلامی بھی ہیں اب چونکہ ریاست کا آئین اسلامی ہے تو پھر اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا بھی حرام ہے اور اس سلسلے میں آپ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی دلیل کو پیش کیا اور یہ کہا کہ آئمہ اربا اور تمام فخہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایک مسلمان حکومت کے خلاف اسلحہ اٹھانا جائز نہیں چاہے اس حکومت میں بہت سی خامیاں ہی کیوں نہ ہوں تو آپ کا یہ سوال چند حصوں پر مشتمل ہے اول یہ کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے تو یہ بات تو محض ایک دعویٰ ہے جب تک یہ دعویٰ سچ ثابت نہ ہو جائے دم یہ کہ اسلامی ریاست کے خلاف فوصلہ اٹھانا حرام ہے تیسری بات آپ نے یہ بیان کی کہ ائمہ اربا کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایک اسلامی حکومت کے خلاف حوصلہ اٹھانا ناجائز ہے چاہے وہ حکومت خامیوں سے پوری کیوں نہ ہو سب سے پہلے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ اسلامی حکومت کیسے ہے تو آپ نے اس سوال کے جواب میں یہ دلیل پیش کی کہ اس کا آئین اسلامی ہے میں بذات خود اس دلیل کو دلیل مسلم نہیں مانتا کہ اس کا آئین مطلق اسلامی ہے اس کا آئین بذات خود کئی متضاد دفات پر مشتمل ہے میں ایک بات کرتا ہوں اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کرتا بلکہ مفتی تقیمانی صاحب حافظ اللہ نے اسلام اور سیاست نامی کتاب میں حضرت مولانا اشف اور اتھانوی اللہ کے اقوال جمع کیے ہیں اس میں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ آئین ان الفاظ کے ذریعے اسلامی نہیں بن جاتا کہ حاکمیت اعلیٰ ایک اللہ کے لیے خاص ہے اور ملک میں قلان و سنت کے خلاف قوانین نہیں بنائے جائیں گے اور نہ ہی اس طرح کے الفاظ دکھنے سے کوئی ملک اسلامی بن سکتا ہے کیونکہ جب ملک جمہوری ہو اور آئین میں یہ الفاظ شامل کیے گئے ہیں تو ان الفاظ کے شامل ہونے کا معیار کیا ہے اگر معیار صرف یہ ہے کہ ایک شخص پارلیمنٹ میں ان آیت کو دکھاتا ہے کہ آتیو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور قرآن و سنت کے خلاف کام نہ کرو اور ان کا مقصد محض یہ دکھانا ہو کہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے اور اس کے خلاف قانون نہیں بنایا جائے گا اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے تو اس کے خلاف قانون نہیں بنایا جائے گا اور پھر اس بات کو آئین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ جمہوریت میں طریقہ یہ ہے کہ اسی موجودہ مشرق جمہوریت کی بات کر رہا ہوں جس سے لوگ اسلامی جمہوریت بھی کہتے ہیں اگر آپ ایسی دفعات مستنیے کے حکمت اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے یا قرآن و سنت کے منافی کو قانون نہیں بنایا جائے گا کو آئین کا حصہ بنانا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو ان دفعات کو سب سے پہلے ایوان زیر یعنی قومی اسمبلی میں اور اس کے بعد ایوان بالا یعنی سینٹ میں پیش کیا جائے گا اور آئین کی دفعہ ستر سے لے کر ستتر تک اور پھر اسی طرح ترمیمی ایک دو کے تحت ان دفات پر بحث کی جائے گی اور پھر اس بحث کے بعد ارکان پارلیمنٹ اس پر ووٹنگ کریں گے اور اگر ارکان پارلیمنٹ کی دو تہائی اکثریت نے ان دفعات کے حق میں ووٹ دے دیا تو یہ دفعات تسلیم کر, کر لی جائے گی اور یہ تسلیم کر لیا جائے گا کہ حاکمت اعلیٰ کا حق صرف اللہ وحدہ اللہ کو حاصل ہے اور اگر دو تہائی اکثریت نے ان دفعات کے خلاف ووٹ دے کر ان دفعات کو مسترد کر دیا تو پھر نوزب باللہ حاکمت اعلیٰ اللہ تعالی کو حاصل نہیں ہوگی اگر اس انداز سے کوئی شک آئین کا حصہ بنتی ہے تو اس کا معیار اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اطاعی نہیں ہوا بلکہ اس کا معیار تو اکثریت کی بنیاد پر ہوا اس لیے مولانا تھانوی رحمہ مولا اللہ فرماتے ہیں کہ کل کو اگر یہ لوگ کہیں کہ ہم ان دفعات کو آئین سے نکال دیتے ہیں تو کیا خیال ہے نکال سکتے ہیں یا نہیں بالکل نکال سکتے ہیں ان دفات کو آئین میں قطیت حاصل ہے ہی نہیں قطیت اس صورت میں حاصل ہوگی کہ جب یہ اس بنیاد پر مان لیا جائے کہ یہ اللہ کا قانون ہے اور اس میں سوائے اللہ کے کسی کو اختیار حاصل نہیں اور اگر کسی کو اس میں اختیار دیا جائے تو پھر یہ اسلام نہیں ہے اور نہ ہی یہ اسلامی آئین ہے کیونکہ اس میں تو قانون ساز اسمبلی کو باقاعدہ طور پر یہ اختیار حاصل ہے کہ کل کو یہ لوگ اٹھیں اور اس قانون کو تبدیل کر دیں اور دو تہائی اکثریت دو ہی طرف چلی جائے یعنی اس کو نامنظور کر دے میں آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی لوگ توہین رسالت کے قانون کے خلاف احتجاج کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں توہین رسالت کے قوانین کی جو دفات آئین میں موجود ہیں اگر ان دفات کے خاتمے کے لیے ارکان پارلیمان کی دو تہائی اکثریت حاصل ہو جائے تو یہ لوگ ایک دن بھی ان دفعات کو آئین سے نکالنے کا انتظار نہیں کریں گے لیکن اب تک ان کو دو تہائی اکثریت حاصل نہیں ہوئی جب بھی دو تہائی اکثریت حاصل ہو جائے گی انہیں تو یہ لوگ ان دفات کو آئین سے نکال دیں گے یعنی یہ دفات بذات خود آئین میں کسی قطعی حکم کا درجہ نہیں رکھتی کہ جس کی وجہ سے ان کو آئین سے نکالنا ناممکن ہو بلکہ یہ آئین کا ایک حصہ ہے کہ جب بھی دو تہائی اکثریت چاہے گی تو ان دفات کو آئین سے نکال باہر کر سکتی ہے اب میں دوسری بات کی جانب آتا ہوں اس بات کا آپ نے اپنے سوال میں خود بھی اعتراف کیا کہ ہاں کچھ قوانین ایسے ہیں جو کہ غیر اسلامی ہیں اور یہ بات پاکستان میں رہنے والے سبھی لوگ مانتے ہیں یہاں تک کہ جو لوگ پاکستان کے اسلامی ملک ہونے کے حق میں ہمیشہ نعرے لگاتے ہیں وہ لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پچانوے فیصد اسلامی ہیں اور پانچ فیصد غیر اسلامی ہے میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہی پانچ فیصد غیر اسلامی قوانین ہماری جنگ کی وجہ اور جواز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقوۃ العحم خطون فتنہ و حقینک اللہ یعنی دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے یہ نہیں کہ پانچ فیصد اللہ کے لئے ہو یا پچانے فیصد اللہ کے لیے ہو یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وضاحت کے لیے کہ اچھا ہے کہ یہ بات وہ لوگ خود ہی تسلیم کرتے ہیں ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کفری قوانین کے خلاف جنگ شروع کی ہے یہ جنگ حکمرانوں اور بادشاہوں کے اعمال کے خلاف نہیں ہے کہ وہ ان قوانین پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس لیے ہے کہ وہ ان قوانین کی حیثیت کو لغ سمجھتے ہیں جب پانچ فیصد قوانین اسلامی نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا یعنی اسلام کے پانچ فیصد قوانین کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے عملی حیثیت نہیں میں عملی حیثیت کی بات نہیں کر رہا قانونی حیثیت نہیں ہے یعنی جو غیر اسلامی ہے تو وہ اسلامی نہیں ہوں گے اور ان کے مقابل میں جو اسلامی قوانین ہے ان کے قانونی حیثیت کو لفظ کیا گیا ہے اسلامی قوانین کی قانونی حیثیت کو لف کرنا اور ان کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا یہ دیگر دانستہ طور پر کر رہے ہیں غیر دانستہ طور پر نہیں کر رہے ان قوانین کو ان حکمرانوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے مگر ان حکمرانوں نے ان قوانین کو مسترد کر دیا سود کے متعلق بل پیش کیا گیا تو اسے ایک سازش کے تحت نامنظور کروایا گیا اسلامی قوانین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے کھڑے ہونا ان کی قانونی حیثیت کو لف کرنا بال اتفاق کفر ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو غیر اسلامی قوانین ہے ان کو قانونی حیثیت حاصل ہے کہ نہیں جواب یہی ہے کہ بالکل ان غیر اسلامی قوانین کو قانونی حیثیت حاصل ہے بلکہ یہ غیر اسلامی قوانین باقاعدہ طور پر قانون کا حصہ ہیں اور واجب الاطاعت ہیں ان غیر اسلامی قوانین کو زبردستی لوگوں پر لاگو کیا گیا ہے اور اگر کوئی انہیں ماننے سے انکار کرے تو اسے حکومتی رٹ چیلنج کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اور اس سے باقاعدہ جنگ کی جاتی ہے تو اسلامی قوانین کی قانونی حیثیت کو لفظ کرنا اور غیر اسلامی قوانین کو قانونی حیثیت دینا یہ دونوں چیزیں کفر ہیں آئین میں ایسی دفات موجود ہیں جو کہ غیر اسلامی ہے اور ان کو قانونی حیثیت حاصل ہے مثلاََ بنیادی حقوق کے بابی کو لے لیجیے کہ مذہبی آزادی کو قانونی حیثیت دی گئی ہے کہ مذہبی آزادی حاصل ہوگی اس سلسلے میں مفتی محمود رحمہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین بھی انہیں جیسے جید علما کا دستخط کرتا ہے چنانچہ یہ اسلامی آئین ہے حالانکہ یہ بات بالکل غلط بیانی پر مبنی ہے اصل بات یہ ہے کہ کچھ اسلامی دفعات محمد امین صاحب رحم اللہ اور مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے لکھ کر دی تھی تاکہ ان کو آئین کا حصہ بنا دیا جائے اور ان دفعات پر دستخط کرنے میں مذکورہ دو جی علما کرام کے علاوہ کچھ اور علماء کرام بھی شامل تھے مگر پھر ہوا یہ کہ ان جید علما کرام کی اسلامی دفات میں سے تمام دفات کو نہیں بلکہ صرف چند کو لیا گیا اور ان اسلامی دفعات کے مقابلے میں ڈاکٹر تمیز الدین کی پیش کردہ تمام دفات کو لے کر ایک مشترکہ آئین بنا دیا گیا جبکہ ڈاکٹر تمیز الدین ایک ملحد شخص تھا بہرحال مفتی محمود رحی اللہ نے آئین میں شامل مذہبی آزادی کے باپ پر اعتراض کیا اور فرمایا کہ تہتر کا آئین غیر اسلامی ہے اور صرف یہ بات شامل کر دینے سے کہ حاکمیت اعلیٰ کا اصل مالک اللہ تعالی ہے یہ آئین اسلامی نہیں بن سکتا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس قسم کی مذہبی آزادی جو کہ اس آئین میں بیان کی گئی ہے یہ اسلام کے خلاف ہے اسلام کہتا ہے کہ جو مسلمان اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو اور آئین میں دی گئی مذہبی آزادی یہ ہے کہ لبرلزم کی روح سے مسلمان جو بھی چاہے رائے اختیار کر سکتا ہے سیکولرزم کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی دوسرا دین اختیار کرنے میں آزاد ہے اور یہ اس کی اپنی مرضی ہے اور اسی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ دیا کہ انیس سو تہتر کا آئین کفری ہے یہ اسلامی آئین نہیں ہے اور یہ فتویٰ مورانا نور محمد صاحب کی کتاب جمہوریت عقل نقل کے آئینے میں بھی موجود ہے اسی بنیاد پر انیس کے آئین کو غیر اسلامی کہا گیا کیونکہ آئین میں قانونی دفعہ موجود ہے اور قانونی دفعہ اور عمل میں فرق ہوتا ہے میں نے ایک جاہل صاحب کا انٹرویو سنا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ اگر اس آئین میں بعض قوارین غیر اسلامی ہوں تو یہ آئین فاسک ہوگا کافر نہیں ہوگا اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کیسے عقل سے عاری ہو ہیں آپ دیکھیں کہ فسق و فجور کی صفت کا تعلق عمل سے ہے اور فاسق و فاجر کی صفت کا تعلق عامل سے ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیک عمل کرے تو سالے ہوا اور اگر برا عمل کرے تو فاسق ہوا اب آئین تو کسی عمل پر عامل نہیں ہوتا کہ وہ فاسق ہو جائے فسق کا کام سر انجام دینے والا بندہ فاسک کہلائے گا اب آئن کوئی بندہ تو نہیں ہے جو فسق کا کام سر انجام دے اور فاسق بن جائے آئین تو تحلیل و تحریم جرم کرنے اور نہ کرنے جائز و ناجائز کو واضح کرنے کے لیے کتابچہ ہوتا ہے لہٰذا اس طرح غیر اسلامی قوانین کو باقاعدہ قانونی حیثیت دینا یہ کفر ہے یہاں یہ بات پھر یاد رہے کہ یہاں بات عمل کی نہیں ہو رہی کہ آپ گناہ کا کوئی عمل کر رہے ہیں بلکہ یہاں بات ان قوانین کی ہو رہی ہے جن کو باقاعدہ طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ قوانین کے متوازی ایک علیحدہ قانونی حیثیت دی گئی ہے اسی طرح مذہبی آزادی کے علاوہ آپ دوسری دفاتی کو دیکھ لیں مثلا مذہبی ٹیکس والی دفعہ کا جائزہ لے تو اس آئین میں مذہبی ٹیکس جسے اسلام میں جزیہ کہتے ہیں اور ایک کفار سے وصول کیا جاتا ہے کہ وصولی پر پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ پابندی بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے ضمن میں آئین کی دفعہ 21 کے تحت لگائی گئی ہے اس دفعہ میں یہ تحریک کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو بھی کوئی ایسا خاص محصول ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جس کی آمدنی اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی تبلیغ و ترویج پر صرف کی جائے یہاں پر صرف الفاظ کا ہیئر پیر ہے باقی تو آپ اور میں اور کوئی عام سا بندہ بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اگر مسلمان ہندو یا عیسائیوں سے یہ ٹیکس وصول کریں گے تو اس سے مذہب اسلام کی ترویج ہوگی اس لیے اسے آئین میں ناجائز قرار دیا گیا ہے اب یہ دفعہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی تو یہ دفعہ اور اس کو قانونی حیثیت حاصل ہونا دونوں غیر اسلامی ہے یہاں پر یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر یہ بات دہراتا ہوں کہ یہاں پر بات غیر اسلامی قوانین پر عمل کرنے کی نہیں ہو رہی بلکہ قوانین کو حاصل آئینی اور قانونی حیثیت کی ہو رہی ہے اور آئین میں موجود ان جیسے تمام غیر اسلامی قوانین کو ذیلی قوانین کا نہیں بلکہ اب قوانین یعنی قوانین کا باپ کا حصہ بنایا گیا ہے میں کہتا ہوں کہ غیر اسلامی قوانین کو قانونی حیثیت دینا اور اسلامی قوانین کی قانونی حیثیت کو لف کرنا کفر ہے مطلب یہاں پر جزیے کی قانونی حیثیت کو لف کر دیا گیا یا ممنوع کر دیا گیا یا اس پر پابندی لگا دی گئی کہ تمام اقدامات غیر اسلامی اور ناجائز ہیں اب اگر دو یا تین فیصد اسلامی قوانین کی قانونی حیثیت کو لف کر دیا جائے یا ان کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جائیں تو یہ سب کیا ہے یہ سب کفر ہے اور اس قسم کے تمام کام اسلامی نہیں بلکہ کفری ہیں علامہ زاہد الکوسری رحمہ اللہ جن کا شمار اخناف کے چوٹی کے علما کرام میں ہوتا ہے اور آپ خلافت عثمانیہ میں شیخ الاسلام کے درجے پر فائز تھے آپ کی ایک کتاب ہے مقالات کوسری کے نام سے اس کتاب میں مختلف مقالات کو جمع کیا گیا ہے ان مقالات میں سے ایک مقالے میں ان سے ایک ایسے ملک کے بارے میں پوچھا گیا جس کے ملک کے قانون میں یہ بات درج ہو کہ اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا مگر اسلامی قوانین پر عمل کرنے میں لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہوں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر ان سے عمل کے بارے میں پوچھا گیا ہے مگر میں بات قانونی حیثیت کی کر رہا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ فل مسلم کفی سلامت یاقلی یجری علی حکم رد یعنی اگر کوئی مسلمان شخص عقل سلیم رکھنے کے باوجود یہ کام کرے کہ اسلامی قوانین کو قانونی حیثیت دینے سے انکار کرے اور ان کو نافذ کرنے سے بھی انکار کرے تو ایسے شخص پر ارتداد کا حکم جاری کیا جائے گا ایک اور جگہ فرماتے ہیں وقد على ان کتابی وسن دین السلامی جامعہ دلالت الواضح لاطیا بفیہ یعنی قرآن و سنت کی نصوص اس بات پر دلارت کرتے ہیں کہ اسلام دنیا و آخرت کے فائدوں کے لیے ایک جامع دین ہے اور اس کے احکامات واضح ہیں اور ان میں کوئی شک نہیں فتحول محاورت منابزن کریمت اللہ یعنی دین کو حکومت سے ایسے الگ کر دینا کہ کوئی اسلامی قوانین کو نافذ نہ کرنے دے یا ان کے نفاذ میں رکاوٹیں ڈالے تو ایسا عمل کفر سریح الا کرمت اللہ کو گرانے والا اور کامل اسلام دشمنی پر مبنی ہے وہ یقون و من المطالب اقرار و منہ بال ان بطاری ولی فی الم اقراری اور ایسا مطالبہ کرنا بذات خود اس بات کے اقرار ہے کہ میں اس دین سے جدا ہوں اور میرا اس دین سے بائک آٹ ہے فلنا عزب مبتور بال جسمی جماعت مسلم اور ایسے شخص کو ہم مسلمانوں کی جماعت سے الگ سمجھتے ہیں وہ شخص من فصول عقیدۃ السلام اور ایسا شخص عقیدہ اسلام سے جدا ہوگا فلا تصف مونا کا ہات ہو ولا تخلیہ نہ ہی ایسے شخص کے ساتھ نکاح جائز ہوگا اور نہ ہی اس کا ذبیہ حلال ہے من ولا من اہل کتاب کیونکہ ایسا شخص نہ تو مسلمانوں میں سے ہے اور نہ ہی اہل کتاب میں سے اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں کس قدر شخص فتویٰ موجود ہے کہ جو شخص صرف اسلامی قوانین کو لفظ کرنے اور ان کے لفاظ کی راہ میں پیدا کرنے کی کوشش کرے تو جس آئین میں خالصت اسلامی قوانین کے متصادم دفعات کو باقاعدہ آئینی اور قانونی حیثیت دی گئی ہو تو ایسے آئین کا کیا حکم ہوگا اشخاص کی تکفیر کی بات الگ ہے ہم آئین کی تکفیر کر رہے ہیں کہ یہ آئین کفری ہے اور اس آئین کے بارے میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ آئین اسلامی نہیں ہے لوگوں کی اور اشخاص کی بات تو پھر بات کی ہے کہ ان کے حکم مختلف مختلف ہوں گے لیکن آئین کے بارے میں تو کم سے کم یہ بات واضح کرنے کی ضرورت ہے اسی آئین میں بنیادی حقوق کے ذمن میں مساوات کے باب میں یہ بات بھی درج ہے کہ مرد اور عورت کافر و مسلمان برابر ہے اور اسی برابری کی بنیاد پر ایک عورت کو ملک کی حکمرانی سونپ دی گئی اور پھر جب بے نظیر صاحبہ کے ہی دور حکومت میں یہ بل پیش کیا گیا کہ اسلام میں عورت کے حکمرانی جائز نہیں ہے تو اس بل کو مسترد کر دیا گیا اس بنیاد پر کہ یہ بل آئین میں موجود بنیادی حقوق کی دفات کے خلاف ہے اب آپ خود بتائیں کہ اسلامی قوانین کی قانونی حیثیت کو لف کیا جاتا ہے یا نہیں اور اسلامی قوانین کی جگہ کفی قوانین کو قانونی حیثیت دی جاتی ہے یا نہیں پھر یہ بات کہنا کہ جی آئین میں بعض قوانین غیر اسلامی ہیں بذات خود اس بات کا اخرال ہے کہ یہ ملک غیر اسلامی ہے اعمال غیر اسلامی نہیں ہے بلکہ قوانین غیر اسلامی ہے اعمال کا معاملہ تو دوسرے درجے کی بات ہے یہاں پر اسلامی قوانین کی قانونی حیثیت کو لف کر دینے کا معاملہ ہے اب یہ بات کہ اس ملک کے خلاف اصلہ اٹھانا جائز نہیں ہے مندرجہ بالا تمام باتوں سے یہ بات خود ہی غلط ثابت ہو گئی کیونکہ یہ ملک اسلامی ہے ہی نہیں تو پھر اس کے خلاف اصلہ اٹھانا کیوں ناجائز ہوا اصل میں لوگوں کا ملک کو اسلامی کہنا آئین ہی کی بنیاد پر ہے جب کہ ملک کا آئین اسلامی ہے ہی نہیں بلکہ اسلامی اور کفری قوانین کا ایک ملغوبہ ہے اس آئین میں اگر اسلامی قوانین کو قانونی حیثیت دیے جانے کے طریقہ کار کو دیکھا جائے تو وہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے ایک قطعی شرح حکم کو ایک بل کی شکل میں ڈھالا جاتا ہے پھر دوسرے مرحلے میں اس بل کو ایوان زیریں یعنی پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس پر ارکان پارلیمنٹ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں یعنی اس بل پر ووٹنگ کی جاتی ہے اور اگر ارکان پارلیمنٹ کی دو تیہائی اکثریت نے اس بل کے حق میں ووٹ دیے تو تب بھی یہ بل پاس نہیں ہوگا بلکہ اب اسے ارکان پارلیمنٹ کی دو تہائی اکثریت حاضر ہو جانے کے بعد بھی مزید منظوری کے لیے ایوان بالا یعنی سینٹ میں پیش کیا جائے گا اور اگر ارکان سینیٹ نے بھی اس بل کو منظور کر لیا تو اب بھی یہ بل پاس نہیں ہوگا بلکہ مزید منظوری کے لیے صدر کے پاس بھیجا جائے گا اور پھر اگر صدر نے اس بل کی توسیع کر دی تو یہ بل پاس ہو کر آئین و قانون کا حصہ بن جائے گا اور اگر صدر نے اس بل کو نامنظور کر دیا تو پھر یہ بل مسترد کر دیا جائے گا اور اسی طرز عمل کا مشاہدہ ہم کئی بار کر بھی چکے ہیں جیسے کہ شریعت بل پیش ہوا حسبہ بل پیش ہوا اسی طرح سود کے خلاف بھی بل پیش ہوا یہ تمام بل جو پیش ہوئے تھے کہاں گئے منظور ہوئے یا مسترد کر دیے گئے اگر یہ بل منظور ہوئے تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج پورے ملک میں اسلامی نظام نافذ ہوتا مگر ہوا یہ کہ یہ تمام بل کر دیے گئے یا پھر کم از کم ملتوی کر دیے گئے یعنی اگر انہیں پاس نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ان اسلامی قوانین کی قانونی حیثیت کو لفظ کر دیا گیا پاکستان کے آئین میں بہت سی جگہوں پر اسلامی قوانین کی قانونی حیثیت کو اسی طرح لفظ کیا گیا ہے اور ان کے مقابل میں کفری قوانین کو قانونی حیثیت دی گئی ہے عمل کی بات نہیں کر رہا بلکہ ان غیر اسلامی قوالین کو قانونی درجہ دی جانے کی بات کر رہا ہوں اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر اسلامی ملک ہے اور اس کا آئین غیر اسلامی ہے اب آتے ہیں آپ کی اس بات کی طرف کیا اما اربا کا اس بات پر اجمام منعقد ہو چکا ہے کہ ایک اسلامی ملک کے خلاف اصلاح اٹھانا ناجائز ہے تو اس حوالے سے میں دو باتیں یاز کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلامی حکومت ہی نہیں ہے اور جب یہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو یہاں یہ بات کرنا ہی فضول ہے اس بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ تقریب تام نہیں ہے دعوی اور دلیل ایک دوسرے کے مخالف ہیں دعوی ایک جانب جا رہا ہے تو دلیل دوسری جانب یعنی جب ملک اسلامی ہی نہیں تو یہاں پر یہ دلیل پیش کرنا بھی صحیح نہیں ہے یہاں پر میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ایم عربا کے اس اجماء کی بات کرنا کہ اسلامی حکومت کے خلاف خروج کرنا ناجائز ہے یہ بات ہی سرے سے غلط ہے آئمہ عربہ میں سے تین آئمہ کی بات رہنے دیتے ہیں اگرچہ اقوال موجود ہیں ہم یہاں صرف امام و حنیفہ رحمہ اللہ کو لے لیتے ہیں امام و حنیفہ رحمہ اللہ سے لے کر آج تک آپ اور ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خلیفہ منصور عباسی ایک مسلمان حکمران تھے اور ان کی حکومت ایک اسلامی حکومت تھی تو اس اسلامی حکومت کے خلاف خروج اور پھر زید ابن علی کا خلیفہ منصور عباسی کی اسلامی حکومت کے خلاف خروج پھر امام حلیفہ رحمہ اللہ کی ان کے لیے تائد کا فتویٰ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ امام حلیفہ رحمہ اللہ کو ائما اربا و فقائے کا میں شمار کرتے ہیں یا نہیں اگر ائمہ اربا اور فقائے الزام کا اس بات پر اجماء منعقد ہو چکا ہے تو کیا یہ شخص یعنی امام و حلیفہ رحمہ اللہ اجماع سے خارج شخص ہیں اور اجماء سے خارج ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا شمال ان لوگوں میں سے نہیں ہوگا کہ جن کے اجماع کا اتبار ہوتا ہے اب آپ ذرا بتائیے کہ آپ اور ہمارے سب کے اتنے بڑے امام اور ان کو اتنی حقی نظر سے دیکھنا نعوذ باللہ من ذالک ایک اور بات میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ پہلے آپ یعنی امام و حنیف رحم اللہ نے یہ بات کہی تو تھی یعنی منصور عباسی کی اسلامی حکومت کے خلاف خلوج کا فتویٰ دیا تو تھا مگر بعد میں حنفی مذہب کا کوئی فتو اس بارے میں جاری نہیں ہوا تو یہ بات بھی سر اصل بالکل غلط ہے حنفی مذہب کی قیود و شروط میں بعض صورت ایسی ہیں کہ اگر حاک مسلمان بھی ہو مگر وہ ظلم کے اس درجے پر پہنچ جائے کہ جہاں ظلم متعدی ہو جائے تو ایسی صورت میں حنفی مذہب میں اس کے خلاف حلوج جائز ہے یہاں تک کہ ابو بکر رحمہ اللہ جن کے بارے میں تمام لوگ اس بات پر متفق ہے کہ یہ ہمارے مذہب کے اصحاب ترجیح میں سے ہیں فقا کے جو سات طبقات ہیں ان میں امام جساس رحمہ اللہ اصحاب الترجیح میں سے ہیں ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالی اپنی تفصیل میں لا نال واحد الظالمین کے ذیل میں امام و حریف اللہ کے مذہب کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ظالم حکمران کے خلاف خروج واجب ہے اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام و حریفہ رحم اللہ کی طرف یہ مذہب منسوب کرتا ہے کہ وہ ظالم مسلمان حکمران کے خلاف خروج جائز نہیں سمجھتے تھے تو وہ بالکل غلطی پر ہے تجدید کے لیے آپ امام و کا جساس و اللہ کی تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر انہوں نے دلیل کے طور پر یہ دونوں واقعات بھی ذکر کیے ہیں کہ ان حضرات نے خروج بھی کیا تھا اور پھر اس میں جنگیں بھی ہوئی تھی امام و حریفہ رحم اللہ نے فتویٰ بھی دیا تھا اور انہوں نے اس فتوے سے رجوع بھی نہیں کیا اور اسی حال میں شہید کر دیے گئے یعنی امام و حنیفہ رحم اللہ دنیا سے اس حالت میں گئے کہ انہوں نے اس فتوے سے رجوع نہیں کیا تھا اب کسی شخص کی وفات کے بعد اس کا اپنے فتوے سے رجوع ہم نے نہیں دیکھا کیا انہوں نے اپنی وفات کے بعد کوئی خط بھیجا تھا کہ میں اس فتوے سے رجوع کرتا ہوں اور ہم تمام فخا اس بات پر متفق ہیں پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر خروج جائز بھی ہو تو اس کی بہت سخت شرائط ہیں تو یہ شرائط تو بعد کی بات ہے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ خروج کو جائز سمجھتے ہیں یا نہیں آپ نے تو دو روخی اختیار کی ہوئی ہے کبھی ایک بات کرتے ہیں اور کبھی دوسری بات اور بس کسی طرح حکام کو بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جن شرائط کی آپ بات کرتے ہیں وہ خروج کے بارے میں ہے اور ہماری جنگ خروج نہیں ہے ہماری جنگ تو ایک کفری حکومت کے خلاف ہے خروج تو ایک اسلامی حکومت کے خلاف ہوتا ہے ہم نے تو خروج ارل الامام نہیں کیا امام ہے ہی نہیں ان کی امامت مناقض ہی نہیں ہے تو جب امامت منعقد نہیں تو خروج ارل امام کیسے ہو گیا کیونکہ خروج ارل امام تو امام کے وجود کی فرہ ہے امام ہے ہی نہیں اور خروج امام ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے چنا چاہیے غلط بات ہے اور بنیادی بات یہی ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست نہیں ہے اسلامی ریاست تو وہ ریاست ہوتی ہے کہ جس میں تمام کفری قوانی پر مکمل پابندی ہوتی ہے اور تمام کے تمام اسلامی احکام کو دفتن و قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور وہ قانون کے درجے میں ہوتے ہیں اور انہیں قانون سمجھا جاتا ہے اگر کوئی ایک قانون بھی ایسا ہو میں عمل کی اور گنا کی بات نہیں کر رہا کہ ایک آدمی کوئی گنا کرے بلکہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کسی غیر اسلامی حکم کو قانونی حیثیت دے دی جائے یا کسی اسلامی حکم کی قانونی حیثیت لف کر دی جائے تو یہ ملک اسلامی نہ ہوگا بلکہ یہ ملک غیر اسلامی ہوگا اور جہاں تک شیخ الاسلام امتم اللہ کی بات ہے تو ان کا کہنا بھی یہی ہے انہوں نے بھی اسلامی حکومت کے بارے میں بات کی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے ہی نہیں تو جب ریاست اسلامی نہیں تو مطلب یہ ہوا کہ شیخ الاسلام رحم اللہ کی بات یہاں پہ کرنا صحیح نہیں